محمد صلی اللہ سلی الکریم انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایکس وسائل کی ضرورت ہے جو مادی چیزیں ہیں کھانے پینے کا بندوبست لباس کا بندوبست رہائش کا بندوبست حفاظت کا بندوبست علاج کا بندوبست نسل انسانی کے باقی رہنے کے لیے بیاہ شادی کا بندوبست یہ وسائل زندگی ہیں برقد ضرورت اس کو تفریح کی ضرورت ہے کہ اس کی طبیعت بوجن نہ بنے اور ثاقب صاحب کی باتیں وسائل میں سے اور ہو گیا دوسرا اس کا اور ان چیزوں کا حاصل کرنے کا جذبہ وہ جبلی ہے بغیر سکھائے اندر ہے جانوروں کو بھی ہے وہ بچہ گائے کا بہن کا بچہ ماں کے پیڑ سے نکلتے ہی منہ مارنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ سے جبلی ہے کہ خوراک کی جگہ تک جگہ تک وہ پہنچ جائے اور دوسری چیز جو انسان کو ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے وسائل کے ساتھ فضائل کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کچھ خصوصیات صفات اور کچھ اس کے اندر باطنی کمالات ہیں اور اس کو کہ کوئی ان دونوں چیزوں کے نتائج کو حاصل کرنے میں وسائل فضائل کیا چیزیں ہیں جی کہ ایک انسان کے پاس بہت مال و دولت ہے بہت وسائل ہیں لیکن ہے ظالم خیر اس میں نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے آج اس میں نہیں ہے یہ فضائل ہیں تو اس کی زندگی کیسے رہے گی تو اس کا راہ مارنے والی چیز رضائل ہیں جو کہ ان میں سے نہیں ہے تو کیا ہے جی کبر ہے ہمدردی نہیں ہے تو کیا ہے جی ہمدردی اور خیرخائی نہیں ہے تو اصد اور بہت ہے اور کسی کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے تو ظلم کا جذبہ ہے تو آدمی وسائل وسائل وسیع وسائل کے ہوتے ہوئے فضائل نہ رکھنے کی وجہ سے اور عزائل تلا ہونے کی وجہ سے انچائی نقصان اٹھا رہا تھا اس نے ایک ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے آیا تو اسے میں نے دوسرے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کر کے کہا میں نے کہا کہ وہ آپ کے اسپتال والے اس کے کیوں خلاف ہیں وہ کیوں تنگ کر رہے ہیں تو اس ڈاکٹر صاحب جواب میں کہا کہ صرف ہماری اسپتال والے اس کے خلاف ہوئے ہوں اس کو تنگ کر رہے ہوں سب تو ہمارا کسور تھا لیکن آپ کو ہی ماد جس اسپتال میں رہا ہے وہیں پر لوگ اس کے خلاف رہے ہر جگہ اس کے خلاف رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ کمی اس پہ ہے اس کے بعد اس سے بڑی اصولی تھی کہ ری جگہ خلاف آیا ہوتا اور لوگ مخالف ہوئے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں کمی تھی لیکن ہر جگہ جو اختلاف آیا اس کے مطلب ایک آدمی میں کمی تو آدمی پنا وسائل ہونے کی وجہ سے فضائل سے آ ہونا یعنی فضائل اس کے پاس نہ ہونا رضائل میں مبتلا ہونا اپنے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے زندگی اس کی تلخ ہوتی ہے ایک انگریز باہر نفسیات کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں اس نے اس بات پر تذکرہ کیا ہوا تھا. اس بات کا تذکرہ کیا ہوا تھا کہ پریشانی کو کیسے ختم کیا جائے اور جینے کو کیسے خوشگوار اور ہمبار کیا جائے اس کو اس کی بات بڑا بڑے درشان مشہور ہے پہلے یورپ میں تو اس نے اپنی باتوں میں ایک اس نے مثالی کہانی لکھی تھی اس لکھا تھا کہ فاڈ کمپنی کا مالک راگ سیلر جس کی اس زمانے میں ہفتہ وار آمدنی چھ ہزار ڈالر تھی یہ کوئی میرا خیال ہے پچاس سال پہلے کا واقعہ ہوگا کہ پچاس سال پہلے جو ہے سونا پچاس روپے تو تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی ہفتہ وار آمدنی چھ ہزار ڈالر تھی اور وہ اتنی ایسی بیماریاں اور تھا کہ اس کو بار بار اسپتال اپنے علاج معرضے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ تو آخر کسی نے اس کو سمجھایا کہ آپ اگر میڈیکل بورڈ کرا لیں اپنا کہ بہت سارے ڈاکٹر اکٹھے بیٹھے اور آپ پر بات کریں تو اس میں آپ کی تشخیص ہو سکے تو انہوں نے بورڈ بٹھایا جس میں سرجن فزیشین اور اس میں جو ہے کارڈیالوجسٹ نیورولوجسٹس ہر جس جس جو آتے ہیں سورے <laughs> سارے کے سارے بیٹھے اس میں سب نے اس پر بات کی تو. تو آخر سارے ساری بیماریوں کے ماہرین میں اس کو اکٹھے طور پر دل کر سائکیٹرسٹ کے حوالے کر دیا دماغی امراض کے والد کے حوالے کر دیا ہمارے حساب سے کوئی میڈیکل سرجیکل کوئی چیز آپ کو کوئی تکلیف اس قسم کی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دماغی تکلیف اور روحانی نفسیاتی سائکیٹرسٹ کا بل ہے کچھ آپ بعد میں چونکہ بڑا معاوضہ دینے والا آدمی تھا تو اس لیے بڑا نفسیات میں اس پر خوب محنت کی وقت لگایا وقت لگانے کے بعد اس نے اس کی تشخیص کر لی جب تشخیص کر لی تو اس نے اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا اس سوال کا آپ جواب دیں گے تو پھر میں آپ کا علاج کر ہوں یہ کیا سوال ہے وہی سوال یہ ہے کہ آپ کو صحت چاہیے کہ دولت چاہیے صحت چاہیے کیا دولت چاہیے ان دو چیزوں میں آپ ایک بات کا فیصلہ کریں اس نے غور کیا اس نے کہا کہ مجھے صحت چاہیے تو پھر اس مائع سائکیٹرس نے اس کی بیماری کی تشخیص کی اس کتاب ایسے وہ ستر بصر لکھا ہے اس کی بیماری کی تشخیص کیا تھی حب خب دنیا راسک حدیث شریف حب دنیا راسک القتی ہے دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے سیکٹری نے کہا تیری بیماری مال کی محبت ہے اور مال کے لیے پریشان ہونا کڑنا یہ تیری بیماری ہے اور اس کا علاج ہے وہ مال کی محبت کو دل سے نکال ہے اور اس نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ کمائی اور خرچ کے میں آپ کو اپنے طرز عمل میں کچھ ترمیمیں کرنی پڑیں گی آپ کو اس کے کمانے میں اور خرچ کرنے سے جو آپ کا عمل ہے اس ترتیب میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی ترمیم کرنی پڑے گی اچھا جی کیا ترمیم کریں گے پھر اس نے اس سے پہلے تھوڑا سا نقشہ پیش کیا ہے اس کے مال کمانے کا اور اپنے کارخانے کو چلانے کی اس کی ترتیب کیا تھی اس میں اسے لکھا ہے کہ اس کا آ... کارندہ آیا اور سر جو ہم نے اپنا مال بیری فلانے بیری جہاز کے ذریعے سے فلاں ملک کو بھیجا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اس کا بیمہ نہ کریں کیونکہ دس ڈالر خرچ آتے کیوں فضول دس ڈالر خرچ کیے جائیں تو وہ جہاز سمندر سے گزر رہا ہے اخبار میں خبر آئی کہ اس میں طوفان آیا ہوا ہے تو اگر جہاز ڈوب گیا تو بیمہ کیا ہوا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے تو اس, اس خبر کے خبر کیا سے پہلے جلدی جا کر کا کیا جائے. کیا بیمہ کرا دیا گیا چلا گیا بیما اسے کرایا اس کا دس ڈالر خرچہ ہوا دوسرے دن ان کو خبر آئی کہ جہاز بخیر و واقع منگل پر پہنچ گیا یہ خبر آئی اس قدر کوفت ہوئی راج پیدر کو اس کوفت اور تقریر کی وجہ سے اس کو بخار کریں گے کہ دس ڈالر کیوں لگے تو اس اپنے ساتھی سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت اب میں مزید بیٹھ نہیں سکتا اور وہ کام سے گھر چلا کے آرام کرنے کے جو پارٹنر تھا اس کو کسی مائر راج نے سمجھا دیا کہ آپ لوگوں کی صحت اس لیے خراب ہوئی ہیں کہ آپ صبح سے جا کر گھستے ہیں جیسا چوہا بل میں گھستا ہے مال کمانے کے چوہا جیسے بل میں گھستا تھا آپ مال کمانے والی جگہ پر گھستے ہیں اور شام تک تھکتے ہیں آج کی کوئی تفریح نہیں جائے کوئی تفریح کا سامان کرو تو اسے جا کر راج سلر سے کہا کہ میں نے ایک پرانی کشتی لی ہے تو وی گنٹ بعد جو ہم سمندر کے کنارے جائیں گے اور تفریح کریں گے تو اسے نے کہا کہ آپ کی حرکتوں سے اچھا اندازہ ہوتا ہے کیا ہمارے کاروبار کو فیل کر دیں گے کیا ہم اتنا وقت ہے وہ کاروبار کے علاوہ اور سوچنے میں لگائیں تو لہذا میں آپ کو اس بات کا آگاہ کرتا ہوں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس ایٹیچیوڈ کو اس ریڈیو کا آپ نے نہیں بدلا تو میں آپ سے پریشان کروں نفسیات نے کہا ہے کہ مال کمانے کے بارے میں اس کی یہ اس کا یہ طرف تھا اس نے کہ یہ اٹینشن آپ گئے تو آپ ہوشیار بیدار ہوں اینڈ رائٹ دوسٹرکٹنگ جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ کیا کہتے ہیں ہدایات اس کو اب آپ بیدار ہو کر نوٹ کرنا شروع کریں جی یہ کہ آپ اپنے کارخانے جانے آنے کا وقت مقرر کریں گے کتنی سے اتنی دیر تک میں جاؤں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا اور اتنا وقت میرا آرام یہ وقت میرا, یہ وقت میرا آرام کا یہ وقت میرا تفریح کا ہے یہ ایسے ہے ایسے ہے اور جب آپ آرام کے لیے آ اور آپ کو ٹیلی ٹیلیفون کے گھنٹی بجی اور آدمی نے کہا کہ آپ کے فلانے گودام میں لگ گئی ہے یا فلانے کا کارخانے میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ, بند, آپ, بند کر, آپ اس بار فوراً یو کہیں گے اور ٹیلی فون بند کر لیں گے آپ کا شر ڈاک دس از ناٹ فار دس ڈسکشن اور ٹیلیفون کو بند کر دیں اور اس خیال کی طرف آپ خیال نہیں کریں اس مسئلے کی طرف آپ بالکل خیال نہیں کریں دوسری بات ہو گئی تیسرے اس نے کہا کہ آپ نے جو مال کمایا ہے اتنا مال آپ کے پاس جمع ہے اس سے آپ نے معاشرے سے نفرت کمائی ہے اس مال کی وجہ سے آپ نے معاشرے میں آپ اپنے نفرت کمائی ہوئی ہے وجہ یہ اتنا مال آپ کے پاس جمع ہے یہ کسی خدمت خلق کے کام میں نہیں لگ رہا جس کی وجہ سارا معاشرہ آپ کو راک پیلر کنجوس جوس مکھی چوس کہہ رہا ہے اور آپ سے نفرت کر رہا ہے آپ ہر جگہ ہٹت ذلت نفرت کا ذریعہ ملتا ہے اس کے نتیجے میں تو اس نے کہا کیا کرنے آپ یوں کریں گے کہ آپ اپنا مال جس کو نکالیں گے اس کو غور مساکین محتاجوں میں اور تعلیمی اداروں کو تاجکاتی اداروں کو ان میں آپ تقسیم کریں گے کہ تھوڑا تو آپ غور کریں اس کو آپ نے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ کیا کریں گے پڑے گا مال آپ آیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں سب کے خیرات کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ وہ اس رات کے قریب نہ جانا اس کا جوس نے کوئی ارننگ کا نیا راستہ سوچا ہوگا تھوڑے پیسے لگا کر لوگوں سے زیادہ استحصال کرے اس سے کوئی نیا طریقہ سوچا ہوگا لوگ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے کیونکہ اتنے سے ڈر رہے تھے کنجوسی سے اور اس کا رخ رویے سے کہ اس کے قریب نہیں آ رہے خیر پر بل جو لوگوں کو تسلی ہو جا کر پینسلین کی تاکیق کے ادارے کو اس تنظیم اور لوگوں کو اس کیسے تقسیم کیے تو اب راستے پر گزرتا ہے لوگ کھڑے ہوئے اس کے سلام اعزاز محبت عقیدت محبت اور خیرخائی کے جذبے اور ایک خطہ آ رہا ہے کہ ہمارا فلانا فنکشن ہو رہا ہے اس کے آپ چیف گیسٹ ہیں جی اس میں آپ آئیں گے دوسری کا خیال ہے فلانی چیز کو شروع ہونے والی اس کا آپ استطتاح کریں گے اسی طریقے سے فلانا فیصلہ انہیں اسلام آ ہوتے ہیں جرگا ہوتا ہے نا یعنی کہ آدمی جسٹس آف پیس کا تصور ان کے ہاں ہے فیس مجسٹریٹ کو کہتے ہیں پلنگ کیا کہتے ہیں کہ لاکے کہ کوئی معذر اچھا آدمی خدمت خلق والا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی وہ ہوگا یہ حکومت کے کی کیس رجسٹر ہونے کے بغیر یہ اپنے جگہ پر بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لے گا اور پھر یہ بھیجے گا اور اس کا مجسٹریٹ ہے اے سی ہے ڈی سی ہے اس کو پھر نافذ کرنے کا تو عموماً حکومت کے خرچ اخراجات اور گمتی داروں کی تکلیف کے بغیر ہو جاتے ہیں کیونکہ معذرت مقامی آدمی ہوتا ہے بڑی میں جنسی کا بہت بڑا ایک وہ قیس تھا ایک ملک تھا اور وہ اگر افغانستان سے آ جاتے تو پاکستان کو وہ روسی دور میں بہت فائدہ ہو رہا تھا تو صبح سال کی حکومت پھیل ہوگی صبح سال کی حکومت میں کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا شب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے حضرت صاحب ہمارے مولانا فکیر مون صاحب تھے ان کی خدمات حاصل کی تو ان حضرات میں آگے قبائلی علاقے میں جنگا وغیرہ میں جا کر ان قوموں کو قبیلوں کو بلایا اور سب کو قائل کر کے اور ملک صاحب کو باپ اس کے بیٹوں کو پاکستان شفٹ کر دی اور پورا یہ علاقہ پاکستان کا محسوس ہو پورا خیل قبیلے کا ملک تھا وہ کہ حامد خبر ہے کہ یہاں فلانے سرسدے کے بڑے ہیں فلانے جگہ یہ کریں گے تو ان کو جب معاشرے کے اعزاز محبت قدر منزلت ملی اور اس, جب اس کے کچھ دن گزرے تو کتاب نے لکھا ہے کہ اس کے چہرے کی جھریاں دور ہوئی اور اس کے گنج پر بال ہو گئے زیا دور ہوئی اور گنج پر بال ہو گئے تھے اور وہ صحت مند ہو معاشتے میں چلنے پھرنے لگا ورنہ پہلے ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا کہ صرف جو کا پانی یہ پیے گا باقی کچھ چیز نہیں پی کھا پی نہیں کرتا ساری نیم تو صلاح نے معلوم کیا ہوا سر یہ کر رہا تھا کہ وسائل ہوں فضائل نہ ہوں رضائل سے بھرا ہوا انسان تو اس کی زندگی اپنے لیے بھی تلخ اور دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے تلخ اور اپنی ذات کے لیے تلخ جمدیال مست کی تربیت جو ہے وہ وسائل کو ثانوی حیثیت فضائل کو مرکزی حیثیت رضائل کے زور کرنے کی کوشش ہوتا ہی جب رضائل سے پاک انسان فضائل سے متصلف متصف انسان وزائ کو لے کر چلتے تو اپنے یہ رحمت دوسروں کے لیے رحمت تربیت کہتے ہیں اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا اخلاص والے اخلاص والے ہدایت کے شراب ہیں ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں بزرگوں کے پاس ان مشاعرے کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا اتفاق ہوا ایک تو میں نے آپ کو پتھرا کیا حضرت صاحب بزرگوں میں بعض درا بیٹھنے کا اتفاق ہوا کہ یہ لوگ تو سات دنوں میں قتل کا مقدمہ فیصل کر کے دشمنوں کو دشمنی میں ختم کر کے بس سب درست کر لیتے قتل کا مقدمہ سات دنوں میں سے ہمارے اپنے مالیہ کا قتل ہوا تو ہمارے مالیہ سے اتفاق میں ایک وکیل صاحب کچہریوں میں جانے آنے لگتے ہیں تو اس دفعہ گاؤں میں یہ بات ہوئی کہ آپ زرگا کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں اب کچہریوں کا فیصلہ کریں گے کیونکہ وزیر صاحب ہیں ماشاءاللہ اللہ کیش جو میں لگا تین سال تک تو وہ دو قاتل ہمارے جو تھے وہ جھک مارتے رہے وہ تین سال اندر رہے تین سال اندر رہنے سے ان کی جو نوکریاں تھیں اسکول کی ملازمتیں وہ ختم ہو اور تین سال جن کو رگڑا لگا تو بات تین سال کے پھر آئے ہم نے کہا جی ہم جرگے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اضرب نے کہا کہ ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہیں آب پہلے آپ نے کہا ہوتا. تو کیا جرگے میں ڈالا سات دن میں فیصلہ اور بس البتہ اس بس ہمارے حضرت ایک لاکھ میں کرنا چاہتے رہے تھے آپ دو لاکھ میں معاوضہ دو لاکھ ادا کیا تو غریب مزدور آدمی تھا اس کو علاقے کے زمیندار قوانین نے مار قدر کر دیا تھے تو فیصلہ ہوا لیکن انہوں نے بھی تین سال اولاد بکتی اور لاکھوں روپئے کا نقصان ملازمت کے جانے سے دی. کیوں وسائل وا انسان رزائل سے بڑا ہوا رضائل سے خالی اپنے لئے یہ مسئلہ دوسروں کے لیے مسئلہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں احتیاب کام تھا کہ پنڈی کام تھا یہ سڑک دورویا ہو گئی تھی ڈبل پشاوت مشرہ کے درمیان تو ہم جا رہے ہیں ایک کچیروں اور ایک مرسیڈیز بینز دونوں جاتی ہوئی ٹکرائی ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ جو ڈاکٹروں کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ دوڑو کیبر ٹکراؤ چلے ہے دونوں کا کبر ٹکرایا ہے کہ گردن کے میرے پاس रहوا, گردن ٹہی کرتا ہے کبر والے آدمی کے لیے سخت گردن تو وہ جی اس نے دوسرا کہتے میرے پاس بہن سے یہ دائیں طرف فیصلہ کرے گا تو وہ کہتے میری نہ پوچھیے میں نے آگے نکلنے وہ کہتے میری نہ تو وہ سڑک جس میں سامنے سامنے نہیں آ رہا ہے ایک راستے پر چلنے ٹکرایا ہم نے ایک ادھر الٹا ہوا دوسرے جلد بائے جلد بازی جلد بازی کو لکھا تھا لکھا تھا جلد بازی کو لکھا ہوا ہے جو آپ نے تعید کیا جلد بازی کو لکھا ہوا ہے بازی کو باقاعدہ لکھا ہوا ہے بازی اور بے صبری یہ انسان کی شخصیت کی کمزوریاں ہیں یہ جس وقت شاہجہان کی عمر آخر ہوئی نا تو یہ پرواز تھا کہ بڑے بیٹھے کو اقتدار دیا جاتا تھا اس کے تھے بیٹے دارہ آلمگیر سورم برات چار بیٹے تھے دارا جو ہے تو یہ مسلمان صوبے کے پاس رہا اور اس میں سے یہ وہ تجدال وجود والے سوکھنے کے ہاتھ چڑھ گیا وہ وہ تد وجود والے اس زمانے میں بہت بحتیاتے تھے اور وہ کفر کی حد تک پہنچ رہے تھے ایسے یا با ٹیک نکلے کے بعد اس کے وجود کیا ہے اور وہ کیسے ہے کی حد کو پہنچتا ہے اور یہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا جی اس کے سیکھنے کے لیے تو جبران کو لطنا پڑے گا کلاس دینی پڑے گی نا? ایسے. ایسے ہی سیکھ رہے اور اس بہت وجود کے فائدہ لے کر ہندو جوگیوں نے دارا کو شکار کر کے اس کو ہندو رنگ میں رنگ لیا تھا باقاعدہ کتاب ہے گنیش کا نام ہے اس میں اس نے کہ بلکہ زمانے کے جو یہ صوفیوں میں بابا بھلے شاہ ہے قصور والا بابا بھلے شاہ کا شہر ہے آ گل سمجھ لیئے تھے رولا کی رام رحیم کے مولا کی اگر بات کو سمجھ لیا جائے تو کوئی جھگڑا تو رہ ہی نہیں ہے رام رحیم مولا سب ایک ہی ہیں تو وجودی ہے صوفیات ہے ہمارے پاس اعتراضی کا تھا کامل نہیں تھا یا اللہ نہیں تھے لیکن ہر چیز کا افیکٹ بھی ہوتا ہے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے تو مائر تو افیکٹ کو لے لیتا ہے سائڈ افیکٹ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے غیر مائر افیکٹ کو لیا نہ لیا سائڈ افیکٹ میں ابرا ہو جاتا ہے اکبر کے دور میں ایسے حالات ہیں نا یہ اس کے کیا کہتے ہیں مروت مروت جو ناجائز مرمت کی حد تک پہنچا دیتے ہیں یہ جو یہ گولڈن ٹیمپل ہے اس کا سر کا اس کا سنگ بنیاد نیا نے رکھا ہے نیا میر رحمت اللہ علیہ جو کہ اس دور کے سوکھیوں میں سے ہیں تو یہ کچھ تو ہے امر تکوین کو جاننے پر اور بہت عدل وجود اور تخوین اس میں بہت خطا ہوتے ہیں کچھ پشتے دور کے جو حالات تھے نا تو اس نے یہ فصیح الدین ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے فکرائے تخوین جو ہے فلانے آدمی کے ساتھ ہیں لہذان بھی اس کے ساتھ دور لگا رہے ہیں میں نے کہا وہ تو اس وقت کے فقرائے تقوین جو تھے وہ جزید کے ساتھ تھے اور ماں حسین کو شہید کرایا گیا تو کیا لحاظ کو جزید کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کو بڑی حضرت ہوئی تھی کہ برفدار ہم تو جو ظاہر شرید میں اس کو پال کو فائدہ سمجھ رہے ہیں اس پر چلیں گے خواب آئی کوئی مانتا ہے دی مانتا ہے ہم تو اس کو کہیں گے پاتا میں لگتا ہے کیونکہ جو فقرائے تخوین ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہیں مجروب نا جو کر رہے ہو تو ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہمارے سامنے تو شریف بازی ہوتی ہے جو بات شریف نقصان دے رہے ہوتے ہیں ہم اسے کیسے کریں گے خیر وہ شاہجہان نے دارا کو نامینیٹ کر دیا علماء نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ سے کہا کہ اگر اس کو حکومت دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ہندو ہو گیا تو میں آگے بڑھ کر طاقت کے ذریعے سے کردار لینا چاہیے اور انگریز پر آلمگیر بے چارہ سوتیلا بیٹا تھا باپ کا اس کو ہمیشہ گھر سے نکالے ہوئے اور کبھی ایک جنگ پر بھیجنا کبھی دوسری جنگ پر بھیجنا کبھی ایک مہم پر بینا, کبھی دوسری مہم پر, پر, پر, پر کسی جگہ مر گیا تو چھو جان چھوٹ جائے گی اب مرا تو ہے, مرا تو تھا مرا ہے نہیں گھر اور جب پہلے بچا تھا بچپن میں تو اس کو علامہ مشاعر کے پاس بڑھنا ہوا پہلے ماضی کر لیا حافظ جو قرآن اور پانچ ہزار احادیث کا حافظ ہیں اور نشبندیہ سلسلے کا کامل شیخ ہے خواجہ معذوم رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب فارتی کی اس کے آخری صور پر لکھا ہے کہ ہم نے کتنی اچیومنٹ کی ہیں تو اس گناہ لکھا ہے کہ چوں بطرفے سینا ہے شہن شاہ چوں اس وقت شہنشاہ نہیں تھے جی. کیوں بطرف سینہ ہیں اور کر دیں اور آج انوار معمور جاتے ہیں کہ جب ہم نے عالمگیر کے سینہ کی طرف نگاہ کی تو اس کو انوارات سے بڑا ہوا پایا کامل آدمی خیر آگے بڑھا وہ تو, تو کونا مشک مائر فوجی تھا مائر جرنیل تھا اور جب اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا اسے اعلان کیا کہ میں بغور شمشیر اقتدار لینے والا اور دارا کسی جوگی موگی کے پاس بیٹھا ہوا اٹھا اور اس نے لشکر وغیرہ کو جمع کیا اور لشکر کو چلایا تو اس کو پتا چلا کہ آلمگیر نے فلام پڑاؤ پر لشکر کو ڈال دیا آگے نہیں پڑا تو اس نے جگہ منتخب کی اپنے لیے لشکری ترتیب کی جگہ ہوتی ہے کہ اس کے تین طرف جہاں وہ محفوظ ہوں ایسے اور پانی کا اس میں بندوبست ہو اور وہ اونچان کی طرف ہو تو فوجی صورت ہے کافی طرح وہ زمین کیسی ہو کتنی سخت ہو کتنی نرم ہو اور چاروں طرف اس کی نگرانی ساری باتیں اس کی سپلائی لائن اس اپنے لیے اور تین دن لشکر کو آرام کرایا کیا ہوتی ہو, آرام کرا آج تک کو کو جو پتہ چلا اس کا دوڑو دوڑو اس پر حملہ کرو اس پر دوڑو دو تو دو دو جو اس پر لا کر ڈالا تو so اب پورا منصوبہ بندی کیا ہوا آدمی سے اٹھا بس دو گراہ جلد بازی اور تاجیب کو میں بیان کر رہا تھا جلد بازی اور تاجیب دوسری بات کیا کہیں تھی بھر آئی آتے والی بات کبر بڑھ گئی تھی رضا فضائل کا انسان یہ اور شخصیت کو کہتے ہیں رضا اور فضائل کو کہتے ہیں وہ ایک بزرگ بول اس سے بلنے کے لیے گئے واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ اس کو کیسے پایا تو انہوں نے کہا کہ اخلاق ن میں دارت اس میں اخلاق نہیں ہے ابو علیس نے علم الاخلاق پر دو جلدوں میں کتاب لکھ کر ان بزرگوں کو ان کے, اس کے اس کو دو کہ اخلاق کیسے کہتے ہیں علم الاخلاق کیا کی سم نے کتاب اس طرح کی اور نے کہا من سرا نے گوئم کہ اخلاق نم داند من نے گوئم کہ اخلاق نم داند کہ میں نے کب کہا ہے کہ اخلاق نہیں جانتا میں نے کہا ہے کہ اخلاق نہیں رکھتا اخلاق اس کے پاس ہے نہیں اب اس صاحب کھڑا ہو جائے اور یہ تیراکی پر اس نے کتاب پڑھی اور پورا لیکچر گئے تھے اور اس کو پر خیال اسلام میں چھلانگ لگاؤ نا کہے کہ دے پر اور تیمور صاحب کہ یہ دیکھو کوئی کتاب نہیں پڑھی یہ ایک دو تین اور چھلانگ لگائی ہاتھ پیر مارنا ہو وہاں سے وہاں تک تیر کے روز بار ہندوستان کو کراس کرنے کا کس کا ریکارڈ ہے جو یہ فرانس فرانس سے آگے ہے فرانس سے انگلینڈ تک ہے وہ بیس میل کا سمندر جو ہے فرانس تھا برطانیہ بیس میل کا سمندر ہے اس کو پار کرنے کا کس کا ریکارڈ ہے پورے پرانے لوگوں کو یاد ہے بشتگی پاکستان کے ایک آدمی تھا اس کا ریکارڈ کہیں کا ان کے چھوڑا ہے کسی نے پہلے کے ریکارڈ ہوں گے تو پاکستان کا اعزاز وہ تسلی میں نے اس کو تذکرہ کیا تھا تو ہندو کا کیا ہوا لیکن اعزاز پاکستان کا تصدیق میں نے تذکرہ کیا تھا تو اس وقت کی پاکستان تھا یہ تو بعد میں جب جرنیلوں کی دو قوفیوں اور عمادتوں کے نظم سیجیے میں دو ٹکڑے ہوئے تھے پہلی عمادت یو خان نے کی جبکہ ملک میں وہ احساس محرومی پیدا ہوا کی پاکستان والوں کو اور وہ بڑھتا گیا اور پینسٹھ میں انڈیا پینسٹھ کی جنگ کے بعد انڈیا نے گئے تو بنگلہ قومیت کا سیل کھول دیا جیسے کہ پاکستان میں فنڈ آیا بہت سارے سارے ہینڈو پی کے پر کام کرنے لگے کہ آپ بنگالی ہیں اور پھر جب وہ ہوا مشور ہوا سارا تو اس کے نتیجے میں یا یا خان نے سیاسی فیصلے کی جگہ پر جائے تو گولی سے فیصلہ کرنا کہا اور وہ جو گولی کے فیصلے جس وقت فوج اپنے شہریوں پر گولی چلا لیتی ہے نہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کافر پر آ کر اس کو لاتے مارے گا اور اس کو یہ زلیل کر کے گرائے گا اس کو شکست کو یہ فیصلہ الگ ہو جاتا ہے میں قانون موقعفات بیان کر رہا ہوں جو کہ میں نے ماہرین ماہرین کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے اور یہ اٹل بات میں کہہ رہا ہوں چلنے والی دن یہ اجازت ہاں سے وہ غلطی ہوگی آگے جو میدان تھا تو اس میں جینی ہلکے جو تھے تو ہی سنبھالتے ہیں سنبھالنے کی ذمہ داری جنی ہلکوں کی ہوتی ہے یہ آگے بڑھ کر صحیح رہنمائی کر لیں تو حالات سفر جاتے ہیں سنبھال لیے جاتے ہیں اب اس میں یوں ہوا کہ جس وقت کہ وجیب جو تھا وہ اتنا آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے تو باقی ساری پارٹیوں نے میدان چھوڑ دیا یہاں تک کہ جمعیت کو اسلام بڑی قوت تھی وہاں کی اس وقت بھی اعظم بدنی کے بڑے خلافات ہیں اور یہ اس میں او پی سی انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا تو بس تبلیغ والے حضرات اتنی جماعتیں بھیجی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مجھے بھی انہوں نے بھیجنے کے لیے تیار کیا اور میں نے کر وغیرہ پیسے کر کے جمع کیے اور خبر کی تیاری میں نے کی میں اس وقت تھا سال اس فور سے دیش کا طالب علم اور بڑی کوشش کی انہوں نے دیکھا, وہ حالات میں کہ قابو اور اس یہ جو عمل تھا یعنی یہ وہ, وہ جو انہوں نے کر لیا مفتی بانی کر لی انڈیا کی جو تربیت انڈیا کا جو سیل کھلا تھا بنگلہ قوم کا اس نے مفتی باہ تیار کر لی مکتی بان ایک باغی فوج تھی بنگالیوں کی اور وہ لوگ ہجرت کر کے انڈیا کے دہشت گرد کیمپوں میں چلے گئے انہوں نے وہاں تربیت اثر کر لی اور ان کا انہوں نے بیان کر کے ان کو کھا کے جب تک مغربی پاکستان والوں کو ختم کر کے تو مزادی اثر نہیں کرو گے تو ہیں اتنا شل نے کام کیا انڈیا کے کہ جو تبلیغ میں کام کرنے والے لوگ تھے وہ میرے میں بہت قریبی ریلیٹڈ تھا اس کے تبلیغ مشرقی پاکستان کے تبلیغ والوں سے اور نے مجھے یہ بات کہی کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے دیکھو چرچہ صبر کرنے لو پہلے دیش کو آزاد کر لیں, پھر کام کریں گے آپ کے ساتھ تو وہ بھی نہیں آ رہے وہ بھی کہ دیش کو آزاد کریں آپ یہ مختی بان سخت عمل آپ جو ہے یا, یا خان وغیرہ نے کوشش کی تو اس کے ہاتھ میں جماعت اسلامی آئی نے ان کی فنڈنگ کر کے ان سے شمس بدر کا قیام کیا دو عسکری تنظیمیں وجود میں لے آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے پر فائر کھولا مکتی بار نہیں پڑ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ گولی کا جواب گولی میں کے لیے عوام کو بھی تیار کر لیا ہے محن اللہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ ایسے پاکستان کی کا لکش آیا اس پر لکھا ہوتا ہے سنوف لگ اردو ہم اس زمین کو اور اس کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں مجھے یاد ہے ہم جی ڈی کی بس میں بیٹھے ہوئے امتحاد ہماری جماعت جا رہی طالب علم میرے پاس صحیح ہوا نہ ہم جب جا رہے تھے تو راستے میں پولیس والے نے ہاتھ کھڑا کیا اس کہا بس کی پوچھیاں گل کر دو اور اگر اندھیرے میں جا سکتے ہو جاؤ ورنہ رک جاؤ تو ڈرائیور نے کہا جی اب تھوڑا راستہ ہے میں تو ہمت کرتا ہوں کچھ چلے جائیں گے تو را... کیا بات نے کہا مغربی پاکستان پر حملہ ہو گیا ہے اور بلیک آؤٹ کا جو تو آڈر ہے ہم رات کو گئے وہاں تو ایک ہوسٹل ایک میڈیکل کا طالب علم تھا وہ سب آٹوز نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ چاند ہے اور دو, دو ٹکڑے ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا یہ پاکستان ہے تو ایسے تھوڑا دبا کرو یہ تمہارے ایسے خیالات میں لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ جو رات کامل ہو گیا اور جو ہلاج چل رہے ہیں اس کا نتیجہ شاید یہی نکلنے والا خیر ہم تین دن لگا کر واپس آئے تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یونیورسٹی میں کیا فضا ہے انہوں نے کہا بس یہ فضایا ہے کہ ہم تو آئے ہیں ہم نے لوگوں کو جمع کیا سیڑھیوں پر کھڑے کا وقت میں تقریبیں کی لیکن لاک ڈیون کے پروگرام سے اٹھ کر ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں میں گالا خیر کرے حالات آج سے نکل گئے وہ ہم روزانہ دعائیں مانگتے تھے ختم کرتے تھے جب میں دعا مانگتا تھا تو ایسے آواز آتی تھی کہ نہیں وہی آباد سنائی تھی ذکن نہیں ہے بیٹھا ہوا تھا اس میں ایک ساتھی ہے ریاض اس کا نام تھا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کی رات گھناونی رات ہے اور اس میں اٹھو کہ ہم اپنے ساتھیوں کو جمع کریں اور اللہ کے حضور روئیں اور اور مظاہری کریں اور مانگیں تو ہم دو ہوئے ہم پھرے اپنے ساتھیوں کو جگاتے تھے ان سے کہتے کہ بہت خطرناک حالات ہیں اٹھو کے آج کی رات میں ہم کو دعا اور زاری میں گزاریں تو جاگت کے تہن ٹھیک ہے ہم تو سارے پھر پھرا کر جب واپس ہوئے تو بس میں بس دو آدمی صبح جو اٹھے تو بی بی سی وغیرہ نے بولنا شروع کر دیا انڈیا کی فوجیں ڈھاکے میں داخل اور وہ اس سے ایک دن پہلے صاحب ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے میرا کے ساتھ بس نوٹنا ہوا ہے ان سے کہا رائے والوں نے کہا رائے ہوتے تھے کہ فرحی صاحب اپنے جناب کو بیچ کر معلومات کرائیں کہ کیا بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بیجا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ہماری جنات کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی فوجیں ڈھاکہ میں داخل ہو رہی ہیں اور اسی رات تقریر دی جائے خان کی اس نے کہا کہ کلمہ اس سے پڑھا مجھے یاد ہے کلمہ اس سے غلط پڑھا کیوں کہ کل پڑھ نہیں سکتا تھا کچھ اور اس نے کہا کہ آگے بڑھو اور وار کرو اور یہ کرو تو ہم سمجھے کہ شاید یہ ابھی جنگ جاری ہے لیکن وہ ہمارا جو صاحب کے جو خبر آئی تھی وہ درست تھی وہ داخل ہو رہے تھے تو جب بیوی سی نے بولا رہا تھا کو بولنا پڑا اور وہ مچھلی کے کمان کا آدمی ہے بار بار رابطہ کر رہا ہے بار بار رابطہ کر رہا ہے اور جو ہے کمانڈ رکھی فوجی جنرل جو صدر بنا ہوا تھا اور وردی کو نہیں اتار رہا تھا دو سو اس سے اتنی شراب پی ہوئی تھی کہ وہ پہنچ بھی نہیں آ رہا अब बैग बाद कट रहा है और जाये जो है जो जो है दल्ला जो है शराब पिए हुआ और पड़ा हुआ है उल्टा पड़ा हुआ है और उसके पीछे कोई कि जगह नशा से करता देश पहुंच नहीं आ रहा है انسٹی میں ایس ہی ایک حسرت کی فضا ہمارے کوئی صاحب تھے پورے پاکستان کے تفلیغ امیر تھے میرے ہاتھوں میں انہیں ضرور قبض ہو گئی اس واقعے کو سننے کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا آخری بات مجھ سے کیوں نے صاحب جنہوں نے پاکستان بنایا تھا خود اور جان لڑا کر اس نے کام کیا ہوا تھا سات دن کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور ہوتے تھے اور اللہ کی شان کہ میں ایسے ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ اب یہ میرے ساتھ کیسا حال ہوتا ہے کہ یہ موت کے حالات سامنے آئے ہوئے ہونا ثاقب صاحب تو میرے آواز پورے بیدار ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہ جذبہ نسیحت یہ پورا بیدار ہوتا ہے مجھ پر ٹینشن نہیں آتا اس پہ اندر جو ہونے والا ہوگا تو آگے بڑھتے اندرا خرچ کرایا اس وقت تو یہ شبے کی تقریر میں کرتا ہوں نا اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا میں ساتھیوں سے کہا کہ صبح جا کر ہم سب سے پہلے سینکاری بس کے نمبر پر قبضہ کریں گے اور میں کروں گا تقریر اس بات کی کہ سکون ڈھاکہ کیوں ہوا اور پاکستان کو اتنی ضرورت کیوں اٹھانا پڑی اور پھر ہم وہاں سے لانگ مارچ پر نکلیں گے بھوکے پیاسے ہمارے اس کپڑے کے جوڑے نکلیں گے اور تب واپس آئیں گے یا مر جائیں گے یا بدلا لیں گے تو so, دیوانے لوگ ہر پاشنے ہوتے ہیں <laughs> سارے سبزدار ہوتے یعنی کیا کہیں آپ کو جی بولی کا نام باغیتا اٹھائیس انتیس سال سے اٹھائیس سال سے چلا رہے سال سے تو یہ وہ اس وقت ہوا ہے پتنی ایسی یادیں آئیں سامنے صاحب کو لوگوں کو بیان کرو اور سب سے بڑی کوتائی یہ ہوتی ہے کہ اپنے سواب دیدی سوچوں کو اور اپنی قوم کی سوچوں کو چھوڑ کر جب لوگ وہ لوگ یہ ہمارے دشمن ہیں ان کی انسٹرکشن پر چلتے ہیں تو اس کی نتائج ہوتے ہیں اللہ دائت سب کو سہم دے اللہ تعالیٰ ہنمائی فرمائے ہم تو دعائی کرتے ہیں تو بات کا خلاصہ کیا ہے وسائل فضائل رضائل اور تربیت رضا زو ہوتے ہیں تربیت سے فضائل اثر ہوتے ہیں تربیت سے اور تربیت کیا ہوتا ہے انسان جو ہوتا ہے ہر میدان میں فرقہ ابھی ہوتا ہے میں آپ کے سب نے پاکستان کی تعریف اور سیاست کی تعریف یہ آج کے دھیان کی بات رہ گئی اس کے ساتھ یہ بات مکمل ہوگی مجیب جب فرماروا بنا تو اس کے بیٹوں نے میجر فاروق کی بیوی کو بگایا اور تین دن بعد اس کو واپس کیا تو میجر فاروق نے اس سے وقت لے کر ذاتی طور پر وقت لے کر اس سے بات کی اس نے کہا جاؤ یار واپس ہو گئی جناب کیا کرتے ہو گاؤ کہ سر سلام کر کے وایا تو کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو بہت طبیعت اداس اور بہت بس مرنے کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں تو انہوں نے ہم ایک دو میجروں کو ساتھیوں کو اعتماد میں لیا تم اتنے اداس تھے کہ بس ہم نے سوچا اب کیا کریں تو بیوی نے کہا کہ اللہ والے بزرگ کو ہوتے ہیں تو ہم جائیں دعا کرائیں کسی سے ملے جلیں کہ ہماری اداسی اور ہمارا ٹینشن تکلیف جائے یہ دفعہ کہتے ہیں مختلف جگہ بتاتے کہ آخر ایک نبینا بزرگ تھے کہتے میرے دل میں ایسے آگ اٹھتی تھی تو وقت کب ہو کہ جب میری گولی جو ہے یہ مجیب کی کھوپڑی کو سراغ کرے تو یہ جو پہلی بات دیو والی میں نے کہی یہ اس نے بیان نہیں کی ابھی جو سارا میں بول رہا ہوں یہ اس تو اردو ڈائجسٹ میں انٹرویو کی شکل میں لکھا ہوا تھا جو میں نے پڑھا خود دیکھا میرا دل چاہتا میری گولی اس کی کھوبڑی کو میں سروات کروں ایک نابینا بزرگ کے پاس گئے ہم تم نے کہا بیٹا تیرے دل میں ایک ارادہ ہے اس کو کر گزریو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا تو میں نے کہا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا مجیب کو قتل کرنے کا ارادہ میں نے کہا عجیب بات ہے ایک ایسا بزرگ ہے کہ میرے دل میں بات ہے بیوی کو بےگنی کہی ہوئی ہے کسی کو کہی نہیں ہے اس کا مجھ سے تو کہتے ہیں پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ میں ملازمت والا آدمی بھی یہ کہیں انٹیلیجنس کا آدمی نہ ہو کہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگی نہ ہو ٹیلی پیسی کے ذریعے اس نے میرے دل کو پڑھ لیا ہو وہ خطرہ میرے بن گیا اس کے بعد میں نے تو آنا جانا کے بات نہیں کیا لیکن میری گھر والی آنا جانا اس کا رہا بزرگوں نے کہا کہ بیٹی میں انشاءاللہ شاء آپ کو دن مقرر کر کے دوں گا وہ وقت مقرر کر کے دوں گا جب تیرا خامد اس کام کو کرے گا کہتے ہیں ایک دن ڈاکا یونیسیم اور تالا نے بلی تھی تو مجیب نے حکم دیا کہ ڈاکٹر کے جو آرمڈ کور والے ہیں نکلے ٹینکو والے نکلیں اور ڈاک یونیورسٹی کا گھیرا کریں کہتے وہ آرمڈ کور والے ہم تھے ٹینکوں کے چار جو ہمارا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہم جب باہر نکلے تو ہم نے کہا یار اب ٹینک کو سڑک پر نکالنے کی ضرورت مشکل ہوتی ہے فوج میں اجازت اب ہو گئی ہے تو اب کیا یار ڈھاکہ یونیورسٹی جائیں گے چلو اب مجیب کی سلامی کر لیتے ہیں یہ دن گیا ہم نے محل کا گھیراو کیا اور اندر داخل ہوئے اور سارے ختم کر کے چھوڑا ایک دانے کو نہیں چھوڑا اور کہتے جب باہر نکلے تو ہم نے ٹینک جلاتے اعلان کیا جس کو حکومت چاہیے لے لے ہمارا کوئی کام نہیں تھا ہم چلے گئے بعد میں بنگلہ دیش سے تبدیلی جو گئی ہے وہ سلطان نیس ڈی جی گیا ہے وہ فاروق سے ملا ہے فاروق نے سے کہا آرام کا شدہ زندگی گزار رہا ہوں دو گاڑیاں ہیں میرے پاس بالکل آرام سے رہ رہا ہوں اور وہ ایسے اس کو مزاق میں کہہ رہا تھا تھوڑا یاد تم تبدیلی ہوا تھوریٹیکل ہوتے ہو پریکٹیکل کام کرو ہم نے کیا ہے نا دیکھو نا آرام سے بکو صاحب ہے تو حکومت اللہ کی ہے بعضوں کا اللہ کے فیصلے آتے ہیں من جانے بل آتے ہیں اس کو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس بات یہ وہ تھی کون سی بیٹی تھی ہاں یہ جو بیٹی تھی اس کی بیٹی تھی یہ شرچہ تھی اس لیے بچ گئی تھی باقی کوئی تو نہیں رہا تھا تو اس بات یہ کردار میں آئی ہے تو غالب کے اقتدار میں سے پہلے وہ ملک سے نکل گیا تھا ابھی آپ کا فاروق آج کل کہاں ہے کہ سلطانہ امی پائے تو سر سار سے یاد رکھنا مجھے کہنا کہ اس سے پوچھو فاروق کہاں ہے میں ادہ بات بوسنی والوں کے بعد